سور یوسف مکی ہے جب بھی ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے تو اس سے مراد ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بارہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے 53 ہے اس میں 111 سو آیتیں اور 12 رکو ہیں اس سور مبارکہ کو سوریہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کا واقعہ بیان کیا گیا پورے قرآن میں یہ وہ واحد واقعہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بھی ترتیب ہے قرآن پاک میں انبیاء کے کئی واقعات بیان کیے گئے لیکن موقع مناسبت سے کہیں واقعے کا ایک جز ہے دوسرے مقام پر واقع کا دوسرا جز ہے لیکن یہ پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک تر بے ترتیب ہے یہ سور مبارکہ نازل کیوں ہوئی یہودیوں نے مشرقی نے مکہ کو یہ سکھایا اور کہا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے یہ سوال کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تو فلسطین اور شام کی سرزمین ہے تو پھر بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ مصر کیسے آ گئے اور پھر فرون کی جب حکومت آئی تو یہ چھ لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسا علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ مصر میں آئے کہاں سے کہ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ تینوں انبیاء کا مسکن فلسطین اور شام کی سرزمین ہے دوسرا ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے یہ سوال یہودیوں نے مشرقین کو سکھایا اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ سور مبارکہ نازل ہوئی روشن روشیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لوف مقاط اللہ رسول عالم و برادی ہی اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں تل کا آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں مبین اسے کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو قرآن مجید فوقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ جو ایسی روشن اور منور ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اسے بھی منور کر دیتی ہے ان بے شک ہم نے نازل کیا قرآن عربی عربی قرآن قرآن مجید فقان حمید عربی میں نازل ہوا ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے اگر انگلش آپ اردو کے لہجے میں یا پنجابی لہجے میں یا پشتو کے لہجے میں یا سندھی لہجے میں انگلش بولیں تو انگریز اگر سنے گا تو اس پر ہسے گا اگر چائنیز زبان آپ پاکستانی لہجے میں اردو لہجے میں اگر بولیں گے تو شاید وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا تو ہر زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے اور اس کا ایک تلفظ ہوتا ہے قرآن مجید فقوان حمید عربی میں نازل ہوا ہم پر لازم ہے کہ ہم عربی لہجہ سیکھیں خصوصاً مخارج سیکھیں اور یہ سیکھیں کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور حروف میں جو فرق ہے اس کی پریکٹس کریں مثلاً ہا اور ہا میں فرق ہے یعنی حلوہ اور ہاتھی اردو میں دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے حلوہ ہاتھی لیکن عربی میں ہا ہوگا تو اس میں الحمد ہا میں اور ہا میں فرق ہے اسی طرح سین میں سعود میں اور سا میں فرق ہے اردو میں یہ تینوں حروف ایک ہی انداز میں پڑے جاتے ہیں لیکن عربی میں فرق ہے سو سین اور سا اسی طرح قوف اور کاف میں فرق ہے اردو میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور اس میں الفاظ کی بڑی کثرت ہے تو اس لیے اگر غلط تلفظ سے پڑھا جائے تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے اگر موٹے قوف سے لفظ قلبن ہو تو اس کے معنی ہے دل اور اگر چھوٹے قو سے پڑھا جائے قلبن تو اس کے معنی ہے کتا اب آپ بتائیے قرآن پاک میں یا حدیث میں اگر یہ الفاظ ہو اور کوئی اس کو غلط پڑے تو معنی کتنا چینج ہوا اسی طرح بڑے کاف سے قل اس کے معنی کہو اور چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھاؤ کھاؤ اور کہو میں کتنا فرق ہے انسان جب دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے لیے تلفظ اس کی زبان پہ چڑھ جائے یہ کوئی ضروری ہے لیکن کوشش کرنا سب پر فرض ہے اتنی کوشش جاری رکھیں جب تک کوشش آپ کی جاری ہے صحیح تلفظ سیکھ رہے ہیں اس دوران جو غلطیاں ہوں گی وہ معاف ہیں لیکن سیکھیں گے نہیں تو پھر ایک ایک حرف غلط پڑھنے پر گناہ دیا جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قارئ القرآنی ول قرآن بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن پاک ان پر لانت فرماتا ہے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں تو مانا غلط ہونے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لانت فرماتا ہے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے سیکھنے کی کوشش کریں چاہے سارے دن کے اندر ایک حرف آپ سیکھیں چاہے ایک ہفتے میں ایک حرف سیکھیں چاہے ایک مہینے میں ایک حرف آپ کی زبان پہ جاری ہو لیکن سیکھنا نہ چھوڑیں سیکھتے رہیں کوشش کرتے رہیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی اولاد میں اگر کسی کا تلفظ درست ہے تو اس سے سیکھیں مدر سے جوائن کریں مسجد کے امام صاحب سے گفتگو کر کے دیکھ لیں اگر وہ آپ کو سکھا دیں ویسے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کراچی کی مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدر سے لگتے ہیں اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور عشا کی نماز میں آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیے ان سے رابطہ کیجئے اور عشاء کی نماز کے بعد پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ آپ اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے دیجیے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور قرآن پاک کی برکتیں بھی ملیں گی جب ہمارے بھائی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں ارے بھائی ایک مہینہ گزر گیا یہ پہلی تختی ہماری ختم نہیں ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہے پہلی تختی ہماری چھ مہینے میں ختم ہو ہمیں طالب علم ہونے کا ثواب مل رہا ہے سیکھنے کی برکت سے اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو رہی ہے تو شرعی طور پہ وہ غلطی معاف ہے اور اگر سیکھنا چھوڑ دیں گے اور نماز میں غلط قرآن پاک پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی شرعی حکم کے مطابق اللہ تعالی ہمیں شرم اور جھجھک سے دور ہو اپنا تلفظ درست کرتے ہوئے صحیح قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق قطع فرمائی قرآن عربیہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا لکم تاقر تاکہ تم سمجھو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں عرب لوگ عربی جانتے تھے تو قرآن چھونے کے لیے بھی ہے دیکھنے کے لیے بھی ہے پڑھنے کے لیے بھی ہے لیکن اصل جو اس کی معراج ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھیں تفسیر سنیں نور قرآن نشستوں میں آئیں خوشگوار زندگی پروگرام میں آئیں اور اپنے تلفظ کو بھی درست کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سمجھنے کا بھی ذہن رکھیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو تو اردو تراجم میں بہت بہترین ترجمہ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے جو قز ایمان کے نام سے ملتا ہے اور سائڈ میں جو تفسیر ہے وہ نور العرفان آپ کے لیے آسان رہے گی اشرط فرمایا نحن اچھا بیان سناتے کا سری یوسف کے اس واقعے کو احسن القصص تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قصے میں بہت سے عجائب و غرائب ہیں حکمتیں ہیں عبرتیں ہیں دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں بادشاہوں اور عوام اور علماء کے احوال ہیں عورتوں کے خصائص ہیں دشمنوں کی ایزاؤں پر صبر کرنا اور پھر دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود انہیں معاف کرنا ان سے درگزر کرنا یہ تمام باتوں کا نفیس بیان ہے یہ وہ مبارک قصہ ہے جس کی گہرائی کو سمجھنے والا نیک سیرت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پاکیزہ خسائل اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں بیما اوینا الئی کا حادل اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وہی بھیجی و ان کن تم قبل اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی اب یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا یا ابتی اے میرے والد ان آئی تو احد آشار کو میں نے گیارہ ستارے دیکھے و شمس اور سورج و چاند کو دیکھا ری تو ہم لی سا میں نے ان تمام کو دیکھا کہ وہ مجھے سجا کر رہے ہیں گیارہ ستانوں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں سورج سے مراد آپ کے والد ہیں اور چاند سے مراد مستند روایت کے مطابق آپ کی خالہ ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تب ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا اور یہ رات شب قدر کی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق سات برس تھے حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام بہت چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ وسال کر گئی تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ سلاۃ والسلام باپ کی شفقت بھی دیتے اور ماں کا پیار بھی دیتے لہذا زیادہ توجہ دیتے پھر حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کی پیشانی نور نبوت سے بھی چمک رہی تھی تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی خصوصی شفقتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں جس کی وجہ سے آپ کے بھائی حسد کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ ان کی حسد کو جانتے تھے اس لیے فرمایا کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بو اے میرے پیارے بیٹے لاخص اللہ اقبا تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا یہاں بھائی سے مراد دس بھائی ہیں کیونکہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور وہ حسد نہیں کرتے تھے تو ان کے علاوہ جو دس بھائی ہیں اور جو لے تھے وہ مراد ہیں تو فرمایا ان بھائیوں کو اپنا خواب مت سنانا فقید لق قید ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ حاسد جو حسد کی آگ میں مبتلا ہے وہ جب محسود پر کوئی نعمت دیکھتا ہے یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے مقام و مرتبے کی ترقی دیکھتا ہے تو اس کے حسد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ خواب سن کر وہ تعبیر سمجھ جائیں گے اور تمہارے مقام و مرتبے کو سن کر اور جلنے لگیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان شیطان انسانی عدو مبین بے شک شیتان آدمی کا کھلا دشمن ہے بات یہ ہے کہ اگر تمہارے بھائی کوئی تمہارے ساتھ مکر کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شیطان انہیں بہکائے گا اور شیطان کی باتوں میں مبتلا ہو کر یہ ایسا کام کریں گے شیتان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان تباہ ہو جائے اسی لیے برما ان شیطون انسان عدو مبین بے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ تو ہر حال میں انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے ان آیات میں خواب کا ذکر ہے بخاری مسلم کے حدیث پاک خواب کے متعلق ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو یعنی انسان اچھا خواب اسے بتائے جو اس سے حسد نہیں رکھتا اور اس سے محبت کرتا ہے اور فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنی الٹی طرف تین مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان نے رجین ومین شرری ہاد رو تو ایک دوسری روایت نے فرمایا کہ برے خواب کا اس پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے موقع پر استغفار کی کثرت کریں صدقہ پیش کریں استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ نمازِ توبہ ادا کریں اور اگر اچھا خواب ہو تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں شکرانے میں صدقہ دیں شکرانے کے نوافل ادا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر اور آفیت عطا فرمائے آگے شد فرمایا کزا لکھا اور اسی طرح یج تبی کا کا اے یوسف علیہ السلام تجھے تیرا رب چن لے گا یعنی مقام و مرتبہ مزید بلند فرمائے گا وہ عالم کا منتا وین اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اس سے مراد خواب کی تعبیر بھی ہے اور اس سے مراد علم و حکمت بھی ہے اور پچھلے آسمانی جو صحیفیں ہیں ان کا علم بھی ہے اور انبیاء علیم و کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہیں وہ یوتیم نعمت علیہ کا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور آپ کو کمال اور مرتبے پر پہنچائے گا وعلا آل علی اور یاقوب کے گھر والوں پر بھی نعمت پوری فرمائے گا کما تم اعلی من قبل ابراہیم و جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت کو پورا کیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ یہودی ہوں کہ عیسائی ہوں کہ مسلمان وہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی قدر کرتے ہیں توریت انجیل زبور اور قرآن پاک چاروں کتابیں آپ کی اولاد میں نازل کی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اصحق علیہ السلام ہے اور اسحاق علیہ سلاط والسلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دینی اور دنیاوی نعمتیں دی گئیں اسی طرح اللہ تعالی تمہیں بھی نعمتوں کے کمال پر پہنچائے گا ان کا عالیم حکیم بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے